کالا اننا ہوں <يَكُول> حضرت حستے موسا علیہ صلاحۃسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعالی شانو فرماتے ہیں کہ انا ہا یہ ایسی گائے ہو لا زل تر ارز نہ ہی تو اس پہ جبا رکھا گیا ہو جبا سمجھتے ہیں حل ہل رکھتے ہیں نا جوتنے کے لیے یہ ہے <تصفح> <متحد> امریکی ہے اچھا بہران تو کہا لازل لازلول تسویر العرد وہ نہیں تو زمین کو زراعت میں استعمال ہوتی ہو اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ گائے سے کر رہے ہیں تو اس زمانے میں گائے سے یہ کام دیا جاتا ہوگا لیکن چونکہ بیل سے کام کیا جاتا ہے نا ہمارے ہاں تو ہم تو گائے دیکھی نہیں کبھی اس کام کے لیے عام طور پہ بیل سے ہی کام دیا جاتا ہے اس لیے ان حضرات میں سے بعض نے ترجمہ بکرا کا بیل سے کر دیا کہ وہ کہتے ہیں بکرا جو ہے وہ بظاہر تو مونس ہے لفظ لیکن اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ گائے بیل وغیرہ یہ جیسے ایسے اس میں جنس ہوتی ہے اس اعتبار سے کہا تو سیر العرض وہ زمین وہ کیا کرتی ہو زمین کا میں ہل نہ چلاتی ہو ولا تسلحر اور نہ ہی وہ کیا کھیتی پانی کا کام کرتی ہو نہ ہی اس سے اس کے ذریعے راہٹ چلتا ہو کہ فصلوں کو پانی پہنچے اور نہ ہی وہ کھیتی اور کھیتی باڑی کا کام کرتی ہو یہ جو ولا میں دوسرا آ رہا ہے عبارت تو یہ تھی کہ ان یقولو و اننا ہا بکرۃ اللہ ظلولن سیر تسک الحرس کہ نہ وہ گائے ایسی ہو جو زمین میں زراعت کے کام کے لیے استعمال کی جاتی ہو اور نہ ہی وہ پانی کا کام کرتی ہو یہ جو ولا دوسرا آ رہا ہے نا واو کے بادلات جو دوسرا آ رہا ہے مفسرین کہتے ہیں یہ پہلے حکم کی تائید کے لیے آ رہا ہے اس کی نفی کے لیے آ رہا ہے اصل میں تو پہلے ایک مرتبہ نفی ہو گئی تو دونوں چیزوں کی نفی زراعت کی بھی پانی کی بھی دونوں ایک ہی تحت آ جاتی ہیں اسی کے انڈر لیکن دوبارہ لا رہے ہیں اس کی تاکید کے لیے مسلمت اور نکاح وہ ایک جیسی ہو لاشیت فیح اور اس میں کوئی بھی داغ نہ ہو سر سے پاؤں تک ایک ہی رنگ ہو ڈھونڈو اب کوئی بھی پاؤں اس میں بالکل رنگ نہ ہو پابندیاں وہ بھی آگے سے درخواستیں دے رہے ہیں ادھر سے بھی پابندیاں لگ رہی ہیں الان بولے اور کہنے لگے ہاں اب جیتا آپ آئے بالحق سچائی کے ساتھ اب ذرا اطمینان ہوا اب وضاحت ہوئی کہ اب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے فضا ہوا اللہ نے فرمایا انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو وہ ماں اور وہ نہیں تھے یفالون اس کو کرنے والے کرنے والے پھر بھی نہیں تھے اتنے عرصے سے جو محبت اور خدا کے روپ میں جس گائے کو دیکھا ہوا تھا اس سے کسی طرح جان چھڑانا چاہتے تھے لیکن جتنے بولتے گئے ادھر سے بھی پابندیاں لگ اللہ نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ فضبا ہوا انہوں نے اس گائے کو ذبح تو کر دیا وما قادو یا فالون اور قریب تھا کہ اسے نہ کرتے اب کوئی بہانہ جو نہیں رہا آخر تو قریب تھا کہ نہ کرتے جن قوموں میں عبادت ہوتی ہے کسی چیز کی ان کی چیزوں کی محبت ایسے دلوں میں جڑ پکڑ جاتی وہ کہتے ہیں ہندو کہ نے اسلام قبول کر لیا اور سردی کا موسم تھا تو ہندو نہاتے تو بہت ہیں تو اگلے دن جب پانی ڈالا تو سردی لگی سر پہ صبح صبح, صبح تو اس کا رام رام رام رام تو کوئی سن رہا تھا اس نے کہا رے لالا جی آپ تو مسلمان ہو گئے تھے اس نے کہا یار رات اللہ تعالی آل آئے ہیں یہ رام تو پچھلے چالیس برس سے ہے نکلتے نکلتے نکلے گا تو جو چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں نا ان کی محبت بیٹھ جاتی ہے دل میں اور پھر انسان اس محبت سے جان چھڑائے اس کے لیے بڑی قوی صحبت درکار ہے بہت قوی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندے ان کی مجلس میں جاتا رہے اور اللہ کی محبت اس سے پیدا ہو تو اللہ کی محبت ان محبتوں کو کاٹ دیتی ہے یہ ہے حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے کل تک عبادت کرتے تھے جن چیزوں کی اگلے دن اٹھا کر اسے کنویں میں پھینک دیا دوسری جگہ پھینک دیا کیونکہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی نگاہ مبارکہ کا کمال تھا کہ وہ جانے والے اس اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کر دیا انہوں نے زیوا مگر وہ کرنے والے نہیں تھے محسرین نے نصری نے ایک بات اس مقام پہ لکھی ہے بڑی اچھی جو سمجھنے کی ہے نصفی کہتے ہیں جملہ چھوٹا سا انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے استقفا و شعم احاطہ کرنا گھیر لینا کسی کام کا اس سے نہوست ہوتی ہے یعنی کوئی آدمی اس سوچ میں پڑ جائے کہ سارے کام کر لوں اور ہر کام ٹاپ کلاس کا کروں تو وہ کہتے ہیں اس میں نحوست ہے جتنا کام آسانی سے ہو سکے کر لینا چاہیے مثلا ایک آدمی یہ کہے کہ کمپیوٹر اس کی بھی ساری فیلڈز میرے لیے کھل جائیں وہ بھی سب کچھ میں جانتا ہوں دوسری طرف سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی میں ٹاپ پہ ہوں تیسری طرف مسجد میں جاؤں تو فتوا بھی میں ہی دیا کروں اور جب گھر آؤں تو گھر آ کے بچوں کو پڑھاؤں بھی میں پورا اور شاپنگ کے لیے جاؤں تو ایک ایک چیز اپنی مرضی سے خریدوں حتیٰ کہ آلو پیاز بھی خریدنا ہے تو دیکھ بھال کے خریدوں سارے جہان کے کام اپنے ذمہ لے لیے یہ ہے شوم کہ نفوست پڑ جاتی ہے اس طرح کام ہوتے نہیں سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا یہ جو آل راؤنڈر کبھی ہوتے تھے یا کوئی ہوتا ہوگا وہ اللہ کا کوئی خاص فضل ہے جس میں وگرنا انسان اتنے کاموں کو اتنے دروازے اپنے لیے کھول لیتا ہے ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا تو ہے چھوٹا سا جملہ لیکن اس کی تشریح میں عرض کر رہے ہیں کہ اس لیے آدمی کوئی دو چار کام جو مناسب ہوں زندگی میں انہیں اپنے ساتھ لگا لے کہ زندگی بھر یہی کام کرنا ہے بس اب ہر چیز ایسے تھوڑی ہی ہو سکتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے ساری زندگی یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز مارکیٹ میں بازار میں جا کے خریدی ہو یا بیچی تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا تو انہوں نے کہا میں میرے جو دوست ہوتے تھے میں انہیں پیسے دے دیتا تھا اور کہتا تھا میرے لیے بھی خرید لانا بازار جا رہے ہو تو بس وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنا وقت بازار میں ضائع نہیں کیا کیونکہ مجھے حدیث سے ہی فرصت نہیں تھی یہ جتنے لوگ ہیں نا بڑے جنہوں نے کام کیا ہے ان کی زندگیوں میں یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک کام شروع کر لیا بس اس کے بعد وہ کہیں نہیں گئے یہ ہدایا حنفی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے صاحب ہدایا رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو کوئی دس سال میں لکھا ہے اور دس سال انہوں نے یہ اپنے دوستوں سے کہا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کوئی سو سے زیادہ جلدوں میں تو انہوں نے کہا لوگوں نے ان سے کہ حضرت یہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا مصر میں کہتے ہیں ابھی بھی اس کا ایک نسخہ محفوظ ہے تو انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکتے تو پھر انہوں نے کہا حضرت اس طرح کریں اسے مختصر کریں تو انہوں نے کہا مختصر کر دیتا ہوں تمہارے لیے پھر میری کتاب کی لوگ شرح لکھا کریں گے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم لوگ یہ طے کر لو کہ مجھ سے کوئی ملے گا نہیں اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا تو دس سال انہوں نے اس حال میں گزارے کہ وہ اپنے گھر سے آتے تھے مسجد اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ راستے میں سلام بھی کر سکے اور کوئی ان سے ملتا نہیں تھا وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور کتابیں دیکھتے رہتے تھے لکھتے رہتے تھے دس سال میں جا کر کہیں یہ کتاب پوری ہوئی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا حال یہی تھا کرخی حنفی فقی تھے اور وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے درجے کے آدمی ہیں چھوٹے سے آدمی نہیں بس اتنے ہی ہے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے ان پہ قزاق غالب آ اور کرخی احمد اللہ علیہ جو تھے ان پہ زہد تقوا اللہ کے ساتھ تعلق غالب آ گیا کرخی کام کرتے تھے لکھتے تھے پڑھتے تھے خدا کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہہ رکھا تھا کہ کھانا جو ہے وہ تم وقت پہ پکا کے میرے کمرے میں رکھ دیا کرو اور بس برتن لینے نہ آیا کرو وہ میں خود رکھ دیا کروں گا کیونکہ کوئی آتا ہے تو کہتے تھے ذہنی توجہ بڑھتی ہے اور کام نہیں ہو پاتا یہ ہے استقفا جو ہے نا اس کی نحوست ہو جاتی ہے کہ آدمی کہ سارے ہی کام کر لوں نہیں ہو سکتے آدمی چند ایک کام کر سکتا ہے اس کی زندگی میں ترجیحن مرتب کرنے چاہیے کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے بس وہ کام کرے باقی کاموں کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے ذبح کر لیا اور وہ اسے ذبح کرنے والے تھے نہیں اس قصے کا ایک حصہ تو ہو گیا پورا اب دوسری بات آگے کو س...